مین شی تو بس مل روح الله سوابری پیچھے چار رکوات میں یہودیوں کے تان کیونکہ تحویل قبلہ ہوا قبلہ تبدیل ہوا تو یہودی نے بہت زیادہ تعان و تشریح کی تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسائی مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا کیونکہ سیدھا سیدھا اسلام پر اعتراض تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہل اسلام کو تلقین فرمائی کہ تم اپنے دل پر بوجھ نہ آنے دو یہ یہودی ہیں ہی ان کی جو تینت ہے وہی پلید ہے مٹی پلید ہے ان کی یہ بڑے کمینے ہیں تو ان کی طرف سے پریشانی نہ لو تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا اور آگے اگلی آئے مبارکہ میں آیت نمبر ایک میں صبر کا سب سے پہلا درجہ صبر کا صابرین میں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ اپنی جان رب عالیٰ کے دین کے لیے دینے والا بندہ جہاد کے اندر اپنی جان دینے والا بندہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اور شان بیان فرمائی آج نمبر ایک سو چون کے اندر اور اس میں ضمنً رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ جس طرح یہ یہود یہودی جو ہیں یہ دین پر اعتراض کر رہے ہیں اسی طرح یہ کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ جائے ان کی باتیں سن کر کسی کا دل جو ہے اتنا تنگ ہو اور وہ پکڑ کے انہیں مار دے اور معاملہ جو ہے ان کا وہ جناب لڑائی تک جا پہنچے پھر بات جہاد تک جا پہنچے مسلمان بھی پھر شہید ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے ایک تو یہ اشارہ دے دیا مسلمانوں کی شہادت کے فضائل بیان کر کے شہید کی شان بیان کر کے کہ جہاد کا حکم آگے آنے والا ہے کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ کہ جہاد کا حکم جو ہے وہ آنے والا ہے مسلمان جو ہیں وہ شہید کی پھر عظمت اور شان بیان کر دی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ و تعالیٰ نے آیت نمبر ایک سو بابن کے اندر فرمایا تھا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کا حکم, شکر کا حکم دیا گیا اور ناشکری سے منع کیا گیا شکر کا حکم دیا گیا اور ناشکری سے منع کیا گیا یہ ذہن میں رہے شکر کا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے بندہ شرک کو چھوڑ دے شرک کو توحید کو اپنائے توحید کو اپنائے اور شرک کو چھوڑ دے یہ شکر کا سب سے پہلا درجہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالی کو ہی مانے اپنے پیدا کرنے والے کو مانے اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے ربت بارک و تعالیٰ نے یہاں پر شکر کرنے کا حکم بھی دیے ساتھ اور نہ شکری سے منع بھی کیا جب شکر کرنے کا حکم آ گیا تو پھر نہ شکری ظاہری بات ہے جب شکر کا حکم آ گیا پھر نہ تو نہیں کرے گا بندہ کہ شکر کا جو حکم آ گیا ہے پھر نہ کا شکر شکر نہ کرنے کا یعنی کہ بندہ نہ شکریہ کرے نعمت کرے تو اس کی مانا تو شکر کے ضمن میں ہی آ گئی تھی لیکن ربت بارک وطالع نے تاکید فرمایا فرمایا کر تبارک بارک بتالا نے کیونکہ وشکرولی شکر کرو میرا اس میں تو ہید کو ماننے کا حکم آ گیا بلا تک فرون میں شرک شرک کرنے کی ممانت آ گئی شرک کرنے کی ممانت آ گئی مطلب کیا ہے مانو میں ما بلا تک فرون میری نہ شکریہ نہ کرو مطلب تم شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ اس سے ثابت ہوا کہ توحید کو ماننا یہ شکر ہے اور شرک کرنا یہ نہ ہے اور اسی طرح کر کے کریم علیہ اسلام کو ماننا یہ شکر ہے اور سام کا انکار کرنا یہ نہ ہے کہ رب تعالی نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی خود رب نے لقد من الله على المؤمنين ازبع سفيهم رسولا ہم نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ اپنا عظیم رسول نے عطا فرمایا ہے تو بتائیں جسے رب احسان فرمائے ہیں جسے رب تبارک و تعالی عظیم احسان فرمائے ہیں جسے, جسے رب تبارک و تعالی یہ فرمایا کہ ہم نے بہت بڑا رسول سب سے بڑا رسول شانوں والا مقام والا عظمت والا رفعت والا رسالتہ ہے تو بتائیں بھائی اس رسول کو ماننا رب کا شکر ہو یا نہیں ہوا پھر اس رسول کو ماننا رب کی نشکری ہوئی یہ نہ ہوئی تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا یہ بھی رب تمہارک و کا شکر ہے اور آقا علیہ السلام کی ختمہ نبوت کا انکار کرنا یہ کفران نعمت ہے اور یہ نشکری ہے یہ کیا ہے نشکری ہے آپ اسی طرح کر کے ہر طرح کی عقیدے کو ہر طرح کی عمل کو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ہے اور ایک من ہی ہے ایک نا ہی ہے ان دونوں کے ذمن میں لاتے جائیں ہر طرح کا حکم جو ہے وہ انہی دو لفظوں کے تحت آتا جائے گا نماز پڑھنا یہ شکر ہے نماز نہ پڑھنا یہ کیا ہے یہ نہ شکریہ مسئلہ تو رب تبارک و تعالی نے شکر کا کیونکہ رب تبارک و تعالی کی اب یہ شکر میں اور کفران نعمت میں شکر میں رب تعالی کی ساری آ گئی ساری نعمتیں آ گئی قرآن کو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ شکر میں آ گیا رب تعلق نے قرآن دیا ہے بندہ پڑھے ہی نہ تو بتائیں شکری ہے یا نہیں ہے نا جی قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے اس پر عمل شروع کر دے تو یہ رب تالا کا شکر ہے ٹھیک جی. ہے نا جی رب بار نے جب یہ فرمایا کہ تم میرا شکر کرو اور میری نہ نہ کرو چونکہ ان دونوں لفظوں میں رب تبارک و کی ساری عبادات سارے احکامات آ گئے اور ولاد تک فرور میں ہر طرح کی حرام چیزیں مکرو چیزیں اور مکرو تحریمی تنظیم ہی دونوں آ گئی ساری کی ساری چیزیں تک فرون میں آ گئی نہ کرنا نہ کرو اب رب تبارک اللہ نے پوری شریعت مبارکہ جو ہے یہ وشکرولی اور تک فرون میں بیان فرما دی پورے کی پوری شریعت پورے کا پورا دین ان دو لفظوں کے ذمن میں آ گیا ہر طرح کا حکم ماننے کا حکم وشکرولی میں آ گیا اور ہر طرح کی منہیات سے بچنے کا حکم آ گیا اسی آئے مبارکہ کے ان ولاد تک فرون کے الفاظ میں تو واضح ہو گئی یہ بات کہ رب تبارک و نے ارشاد فرمایا میں اتنے بڑے احکامات کو ماننے کا حکم دے رہا ہوں اور اتنی بڑی چیزوں سے منع رکنے کا حکم دے رہا ہوں تو یہ کام جو بغیر سہارے کے نہیں ہو سکتا بغیر مدد کے یہ کام نہیں ہو سکتا تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں سہارا دیا وہ سہارا کیا ہے جی وہ سہارا ہے نماز اور صبر نماز اور صبر یہ دو سہارے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے اور یہ ذہن میں رہے صبر جو ہے نا صبر کی تین قسمیں کتنی ہیں تین قسمیں ہیں مطلب تین درجے سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں پر صبر کرنا بعض اوقات بندہ کہتا ہے نا یار گناہ کرنے کو دل کر اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا اتنے بھی لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہے بے صبری کی وجہ سے مبتلا ہوتے نا یہ کوئی اور بات ہے تو یہ سب سے پہلا صبر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے آج جو لوگ شر کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں حرام میں مبتلا ہیں کفر میں مبتلا ہیں بے دینی میں مبتلا ہیں وہ سارے سارے کے سارے, سارے, سارے نہ یہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے مبتلا ہیں کسی بندے کو صبر آ جائے اور کتنے بندے آج ربت بارک و تعالیٰ ہمارا پیدا میں نے کیا ہے پیدا کرنے والا ربت مارک و تعالیٰ صرف ہندوستان کے اندر تین کروڑ معبود ہیں تین کروڑ خدا ہیں علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ تین کروڑ خدا ہیں وہ تو اربوں میں ہے نا وہاں ہر گھر میں رکھا ہوا ہے تو تین کروڑ انہوں نے علیحد علیحد علیحد علیحد خدا بنا کے رکھے ہوں بتائیں اگر وہ صبر کر لیتے ایک ہی رب پر جو دینے والا ہے اسی کی بارگاہ کے ہو کر رہ جاتے اسی سے ہی مانگتے اسی کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرتے تو بتائیں ان کے لیے بہتر نہیں تھا اور اسی طرح کر کے جتنی بھی گنا والے کام ہیں ان سب سے رکنا یہ صبر کا سب سے پہلا درجہ ہے اور دوسرا درجہ کیا ہے وہ ہے صبر الط پہلا درجہ تھا صبر الماسیت گناہ پر صبر کرنا گناہ نہ کرے بندہ صبر سے رہے صبر سے کام لے اور دوسرا درجہ صبر کا کیا ہے وہ ہے صبر التعات نیکیوں پر صبر کرے کس پر صبر کرے نیکیوں پر صبر کرے نیکی کرنا جو ہے بعض کو دیکھیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم سے نماز میں ہی بس نہیں چلتا کہ ابھی موبائل کھول کے واٹس ایپ کو کھولیں اور دیکھنے شروع کر دیں یہ ویسے اتنا بندہ دوسرا موبائل نہیں دیکھتا چھوٹا جو ہے میسج آتے ہیں اس پر اتنا اسے نہیں دیکھتا جتنا اسے دیکھتے ہیں ہے یا نہیں رات بھی تب تک نہیں سوئیں گے جب تک پانچ سات مرتبہ موبائل ہاتھ سے چھوڑ کے پہ نہ لگے ہے یا نہیں منہ پہ زور پہ لگے گا اور ایسے پھر کہے گا یار میں تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھا ہوں اور پھر اٹھا کے پھر دیکھنا شروع کر دے گا اچھا چلو تھوڑی سی نیند آئی تھی اب اڑ گئی لہری بات ہے اتنا بڑا کلو کا موبائل منہ پہ لگے تو نیند تو اڑنی اڑنی ہے یہ حال ہو گیا ہمارا جب تک موبائل نہیں لگے گا چار پانچ مرتبہ منہ پہ اس وقت تک بندے سوتے نہیں ہیں اچھے بھلے شریف بندے بھی رات کو جناب موبائل پہ جناب ٹچ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں اور بغیر موبائل دیکھے نیند نہیں آتی وہ لوگ جو رات کو کتاب پڑھ کے سوتے تھے اب وہ بھی موبائل دیکھ کے سوتے ہیں اللہ تبارک ہوتا سمجھ عطا فرمائے تو یہ صبر نہیں نہ ہوتا بندے سے ان کا اب پتا کیا ہے یہ واٹس ایپ جو ہے نا خاص واٹس ایپ اس کا حال بھی وہی ہے جیسے چھوٹے بچوں کو چڈی پہنا چھوٹی سی بار بار ماں ہاتھ لگا کے دیکھ لیتے کہ ہی تو نہیں کر دی حسابی ہے بار بار بندہ دیکھتا ہے ایسے بیٹا موبائل دوسرے موبائل کو نہیں دیکھتے واٹس ایپ کو دیکھتے عجیب بیماری لگ گئی ہے ہمیں ویسے اللہ تبارک بتا اس سے ہمیں ہمارا چھٹکارا دے دے ہمیں سارے کے سارے لوگ جو نا اسی میں مبتلا ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے بندہ اس دنیا کے اندر جس کو واٹس ایپ کی لت نہیں پڑی موبائل کی لت نہیں پڑی اسے ایک بچہ سے چھوٹا سے نا وہ اپنے ابا کو کہنے لگا اپنے دادے کو کہنے لگا کہ دادا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی آپ جو ہیں وہ اس وقت کیسے گزارا کر لیتے تھے موبائل کے بغیر واٹس ایپ کے بغیر میسنجر کے بغیر یہ فیس بک کے بغیر یوٹیوب کے بغیر انسٹاگرام کے بغیر مجھے نہیں سمجھ آپ پہلے کیسے گزارا کرتے تھے اس نے کا بچے جیسے آج آپ قرآن کے بغیر نماز کے بغیر روزے کے بغیر رات کو اللہ اللہ کیے بغیر گزارا کر لیتے ہو ہمارا بھی گزارا ہو جاتا تھا ملد. ہم بھی زندگی گزار ہیں دیکھے نا جی سب سے جی پہلے موبائل کو دیکھ رہے ہیں چار بندے بیٹھے اور اچھے موبائل نے ایسا بےدب کر دیا ہے بیٹھے ہوں گے چار بندے کسی عالم کے پاس آ کے بیٹھے نا فون کا گٹا کان کو لگا دیا واٹس ایپ چیک کر وہ مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں عالم وہ بیٹھے نا واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں بتائیں بندہ کیا کرے تھا اتنا بےدب بنا دیا بندے کو بڑی بڑی علمی مجالس جو ہے وہ بھی ادب سے خالی ہو گئی آپ یہاں بیٹھے ہیں مسئلہ شریف بیان کر رہے ہیں کسی کے موبائل آیا جن آپ تو خیر نہیں کرتے ویسے جمعے کو دیکھ لیں آپ یہ ویسے کو محفل ہو رہی ہے اس میں دیکھ لیں آپ کتنے لوگ موبائل کے بہانے سے موبائل کان کو لگایا اور نکل گئے یعنی اتنا درید دہن کر دیے منہ پھٹ کر دیا اس موبائل نے کہ حالات ہی تباہ ہو گئے ہیں بات جو ہے وہ بننے کی طرف آ نہیں رہی ابا جی بیٹھے ہیں سامنے والدہ بیٹھی ہیں سامنے ان سے پوچھنے کی حجت ہی نہیں ہے کہ میں فون سن لوں یا جناب اہم بات کر رہے ہیں نہیں فون آئے فوراً فون اٹھانا ہے یعنی جو بات ہو رہی ہے وہ اہم نہیں رہی اب فون آم ہے کیا جی وہ کوئی بات ہی کر دیں گے ایسے بندہ پوچھی یا جس بندے کا فون تو نے اٹھایا کہ وہ مجھ سے اہم تھا تیرے ابا سے اہم تھا تیری ماں سے اہم تھا وہ جو بات کر رہا تھا میں تیرے سامنے شریف مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ شریعت کا مسئلہ تجھے،, تجھے جو فون کیا ہے وہ میری بات سے بھی اہم بات بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ نے فون اٹھا لیا ہے فون سب سے زیادہ اہم کیوں بن گیا ہماری زندگی کے اندر ایک جزو لازم کیوں بن گیا بتائیں بھائی. اتنی جناب یہ کوفت ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کے جناب بندہ الحم اللہ کے پاس جائے بزرگوں کے پاس جائے علماء کے پاس جائے وہاں تو بندہ کم از کم ادب کے ساتھ بیٹھ جائے یہ اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ میں کہتا ہوں برکات سے محروم کر دیا ہے دین کی پہلے لوگ آتے تھے نا عالم کا بات سننے کے لیے ایسے بیٹھے ہوتے تھے کام کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی بڑے غور کے ساتھ سنتے تھے ٹھیک ہے نا لیکن آج وہ حالت نہیں رہی آج آپ پہلے کہہ دیں کہ موبائل آپ نے نہیں نکالنا موبائل آپ اپنے بند کر کے جیب میں ڈال دیں یا اسے سائلنٹ پہ لگا لیں لیکن نہیں جیسے جناب یہاں پہ دھڑکن محسوس ہوئی ہاتھ میں رکھیں گے جیب پر ہی جیسے جناب تھوڑا سا ہلا موبائل نکالا اور باہر نکل گیا یہ ادب رہ گیا ہے علم کے مجالس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھتا فرمائے تو میں یہ کہہ رہا تھا صبر ہم سے نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ رہے نا لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ نماز میں ہی نکال کے موبائل اور جناب اسے دیکھ لیں اور ایک تو میں نے توبہ نوز مول بھی دیکھا مدینہ شریف ہمارے ساتھ تھا جیب سے موبائل نکالے فون آئے نا جیب سے موبائل نکال کے اسے کر کے دیکھے بھی ہے کون موبائل نکال کے دیکھے کہ ہے کون دیکھ کے کہ اچھا فلانا ہے پھر نو کر دے یعنی کال کو کاٹ دے فون کو کاٹ کے پھر جیب میں ڈال دے میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی تو نماز بڑی مضبوط ہے کہتے جی وہ کیسے میں <سؤال> کہ نے کہا بھی آپ نے موبائل نکالا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے سارا یہ کون بندہ فون کر رہا ہے بعد میں کال بھی کاٹی ہے آپ کی نماز کو ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوا اے کیا یار مضبوط نماز ہے آپ کی تو نماز نہیں ٹوٹتی اس کے ساتھ وہ پٹھان ہے پٹھان کو کسی نے کہا تھا بغیر بوزو کے نماز نہیں ہوتی مثال اس کے پاس تھا اس نے سامان سے نکالا ڈال کے نماز پڑھی اس نے کہا لو میری تو ہو گئی تیرے سامنے ہوئی ہے پڑھ کے دیکھیے بغیر بوزو کے پڑھی چھو پتہ نہیں کیسے کہتے نماز نہیں ہوتی بغیر بوزو کے بھائی نہیں ہماری نمازیں آج بیسر ہوئی ہیں کیوں ہوئی ہیں نماز میں کھڑے چار فرض ہم سے نپڑے جا رہے ہیں بڑے مشکل سے جیسے سلام پھرا دعا سے پہلے ذکر روزگار کرنے سے پہلے پہلے موبائل نکال کر دیکھیں گے ہاں جی کسی کے میسج تو نہیں آ کسی کی کال تو نہیں آئی کچھ تو, تو اس چیز نے ہمیں ہماری نمازوں کو بے اثر کر دیا ہے رب تبارک کو تعالیٰ نے جو ارشہ فرمایا کہ نماز سے مدد مانگو اب یہ بات بڑی سوچنے کی ہے غور کرنے کی ہے کہ نماز میں اور مصیبت میں جوڑ کیا ہے رب تعالی نے جو رشا فرمایا کہ جیسے آکلیہ صاحب السلام کا عمل شریف ہے آکلیہ صد اسلام صاحبہ فرماتے اضا ہاضبہ آکل صاحب اسلام کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی نا میں فاض عہل سلاد آکلیہ صد اسی وقت نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہوں نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اب نماز میں اور مصیبت میں مصیبت کے دور کرنے میں دونوں میں جوڑ سمجھ نہیں آتا دونوں میں جوڑ سمجھے نہیں آتا لیکن ہمیں اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی حکمت سمجھ آتی ہے لیکن چونکہ رب نے حکم دیا ہے مسئلہ اب بندے کے سر میں درد ہو جائے پریشانی ہے یا نہیں نماز پڑھو بھائی اور سر درد میں نماز میں کوئی جوڑ سمجھ آتا ہے نہیں سمجھ آتا لیکن رب تبارک و بتا کے حکم سے امام الانبیاء کے تجربے سے اولیاء اکرام کے تجربے سے بعد اوقات بندے کے اپنے ساتھ بیتتی ہے تو یہ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی جوڑ سمجھ آئے نہ آئے اس کا مسئلہ اس کی یہ نہیں کہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے بات جو ہے نا خلاف حقیقت نہیں ہے خلاف واقع نہیں, نہیں ہے یہ ایسا ہو چکا ہے لا تعداد بندے جو ہیں وہ نمازوں ہی کے ذریعے اور یہی تو وجہ ہے اسلام ایک نماز پڑھتے سلات الحاجت کی کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی کو آتے جی میرا یہ کام ہے اسے نماز تلقین فرماتے میں جا كر یہ نماز پڑھ دو ركت پڑھ ركارك تبارک تعالیٰ كی بارگاہ میں اور دعا مانگ تبارک باركالہ سلات الحاجت اب بارش نہیں آ رہی بارش نہیں آ رہی یہ پریشانی نہیں مصیبت آیا نہیں لوگوں كو جانور جناب وہ مر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا جیسے چولستان کے اندر یہ معاملہ پیش آیا جہاں پر ریتری علاقے ہیں پانی تک ختم ہو گیا وہاں جانور مر رہے تھے بے لیکن رب تبارک کو تعالیٰ کی بارگاہ میں سلاۃ السکا پڑھی گئی اللہ تعالیٰ نے بارش طا فرما دی ہے یہ نہیں رفت بارک و تعالیٰ نے بارش طاہ فرما دی تو یہ جوڑ سمجھ نہیں آتا لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور امام المبیا امام المبیا کا تجربہ شاید ہے حضور کا تجربہ بتا رہا ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی حضور نماز پڑتے ایسے ہی ہے اب تو خیر نہیں رہا وہ کام پہلے فرنگی دانا فرنگی دانا ایک مشہور تھا پتھر تھا, تھا پتھر سے فرنگی دانا کہتے تھے وہ پتھر جو ہے نا وہ گردے کے درد والا یہ حکیم کے پاس ہوتا تھا گردے کے درد والا مریض حکیم کے پاس جاتا نا تو حکیم اسے ہاتھ میں پکڑا دے جیسے وہ پتھر ہاتھ میں آتا گردے کا درد ٹھیک ہو جاتا گردے کا درد ٹھیک ہو جاتا تھا اب ظاہر اس پتھر کو ہاتھ میں پکڑنے سے اور گردے کا گولی کا ہے بھئی؟ چلو دوائی کھائیں بندہ کوئی بھی شہ ہے اندر جائے سمجھاتا بھی گولی اندر گئی ہے دوائی اثر کر رہی ہے لیکن یہ جو سمجھ نہیں آتا پتھر کا فرنگی دانے کا اور بندے کے گردے کے درد کا لیکن چونکہ بارہا کے تجربے سے ثابت ہے گردے کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں اور اسی طرح کر کے آپ دیکھیں جیسے مکنتیس ہے کیا ہے سب سے ہلکی ہلکا کاغذ ہوتا ہے ہے یا نہیں مکنتیس کاغذ کو نہیں کھینچتا کھینچتا ہے کاغذ کو نہیں کھینچتا لیکن وہ یہ مکنتیس جو ہے نہ ہی لکڑی کو کھینچتا ہے لیکن وہی مکن عتیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے لوہے کو کھینچتا ہے لیکن یہ بات اب یہ سمجھ نہیں آتی لیکن بارہ کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ لوہا مکن عتیش جو لوہے کو کھینچتا ہے لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رہے جب زلزلہ آنے لگتا ہے نا زلزلہ آنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ مکن کی تاثیر رب ختم کر دیتا ہے مگر 30 کی تاثیر رب ختم کر دیتا ہے مگر 30 میں وہ کشش سے سیکل والی بات ہی نہیں رہتی وہ ختم ہو جاتی ہے زلزلہ آنے کے بعد پھر آتی ہے اس میں وہ بات پھر پکڑتا ہے اسے زلزلے کے دوران اس میں وہ کوئی طاقت اور قوت نہیں رہتی اس کی کشش سیکلوں سے سیکل ختم ہو جاتی ہے وہ عام ہو جاتا ہے جیسے عام روہا ہوتا ہے ویسے ہی حال اس کا ہو جاتا ہے جیسے لو لوے تو نہیں کھینچا ہیں اس طرح کر کے یہ بھی نہیں کھینچا پھر خاموش ہو جاتا پھر یہ تو یہ رب تبارک بتا رہا ہے رکھی ہوئی تاثیر ہے جیسے مثال کے طور پر کسی بندے کے سر میں درد ہے اور کہتے ہیں جا کے دم کروا لیں اب پھونک تو لگ رہے باز رہی بندے کے سر پر یہ پھونک بھی کر لگتے ہیں تو پھونک بھی نہیں جاتی اب بندہ پوچھے اس پھونک کا اور سر کے درد کو جوڑ سمجھ آتا ہے سمجھ آتا ہے نہیں نہ آتا لیکن ہر بندے کو یقین ہے اس بات پر کہ دم کروائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے ہے یا نہیں ہر بندے کو امید ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ ہم دم کروائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا تو بھائی اسی طرح کر کے بظاہر جوڑ نہ بھی سمجھ آیا میں جیسے میں نے یہ دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں بظاہر جوڑ نہ ہی سمجھ آئے لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے انبیاء کا تجربہ شاید ہے اور ہمارا تجربہ شاید ہے اس پر بعض بعض اوقات ثابت ہوتا ہے بندہ ہر بندہ دیکھتا رہتا ہے نماز پڑھتا اللہ معاملات کو درست فرما دیتا ہے تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ نماز میں باقی تاثیر ہے اسے کہتے ہیں یہ جو تاثیر ہے اسے کہتے ہیں مؤثر بالخاصہ کیا کہتے ہیں اسے مؤثر بالخاصہ یہ رب تبارک مطالعہ نے اس کے اندر خادثہ رکھا ہے اس خاصے کی وجہ سے وہ موثر ہے نماز کے اندر جو تاثیر رکھی ہے ربط آلنے رکھی ہے اور حقیقی تاثیر رکھنے والا مؤثر حقیقی خالق کے کائنات ہے <تصفح> سمجھا گیا مسئلہ اب یہاں پہ ایک وارد ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں جو ہیں آج میں اپنی بات کر رہا ہوں ہماری جو نمازیں ہیں یہ مشکلات کے حل کے لیے کام کیوں نہیں دیتی میں؟ ہماری نمازیں بے تاثیر کیوں ہیں اس کی میں آپ کو ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں جیسے مثال کے طور پر پلاسٹک کا شیر لائے گھر میں پلاسٹک کا شیر اب بتائیں شیر کے سامنے کو جانور ٹھہر سکتا ہے اگر پلاسٹک کا شیر لائے ہو بھی اتنا بڑا گھر لا کے رکھ دے اب گھر کے اندر کہیں سے چوئی نکلائے چھوٹی سی چوئی چوئیے چھوٹی سی ہے وہ آ کے اسے کچر دے گی نہیں کچر دے گی چل دے گی نا اسے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہے گی شیر ہی ختم کر और گی اب ایسا کیوں ہوا وہ چھوٹی سی को ہے نیست نابوز کر گئی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیر کی की تھی حقیقت نہیں تھی اس میں وہ شیر کی सूरत تھی حقیقت وہاں نہیں تھی اور یہاں کیا ہے چکی ہمیں یہاں صرف صورت نہیں تھی یہاں حقیقت بھی تھی اسی طرح کر کے آج ہماری نمازیں جو ہیں یہ صرف صورت ہے نماز کی یہ صرف ہم نمازوں کی نقل کر رہے ہیں حقیقت نہیں رہی اگر حقیقت ہوتی آج ہماری نمازوں کے اندر تو میں کہتا ہوں بندہ نماز پڑھ کے سلام پھرتا مزا کا کام نہ ہو سلطان سلاؤدین یو بھی رحم اللہ آپ فلسطین میں تھے فلسطین کو کر چکے ہیں فتح لیکن آپ کو چلا کہ پیچھے سے نسلانیوں کا بہت بڑا بیڑا پورا جہاد بھر کے لوگوں کا آ رہا ہے تو آپ بڑے پریشان ہوئے شام کے وقت اطلاع ملی تو سیدھے مسجد میں داخل ہو گئے ساری رات نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا میں نے اسے جیسے فتح کیا یہ مجھے پتا ہے مولا مہربانی فرما اگر یہ دشمن آ جاتے ہیں تو ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہی مہربانی کر دے ساری جان نماز پڑھتے رہے نماز میں روتے رہے صبح کا وقت جب آیا نا جی باہر نکلے تو مسجد کے دروازے پر ایک مجزوب بیٹھا تھا وہ دیکھ کے کہنے لگا ایوبی اور آج نے چار قطرے آنکھوں سے نکالے نماز پڑھتے ہوئے وہی قطرے ان کے جہاد کو ڈبو گئے ہیں ان کا جہاد رات ہی ڈوب گیا ہے تیری نواز کی برکت سے اندازہ لگائیں جی نماز بندہ پڑھے تو صحیح حقیقت تو ہو لیکن ہم تو بھائی صورت لیے پھرتے ہیں نماز پڑھی ہے ہم نے نماز میں کیا سوچ رہے تھے بتائیں کھڑے نماز پڑھتے ہیں دکانوں کا حساب کر رہے ہیں کھڑے نماز پڑھتے ہیں میں سارے جہان کی چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں جو باتیں بھول لیو تھے میں وہ بھی نماز میں یاد آتی ہیں او بھائی حقیقت نہیں ہے ہماری نماز میں تو پھر آج لوگ کہتے ہیں جی پھر جی اپ کہتے ہیں نماز میں یہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے میں نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے ایک بندہ وہ ہے ایک بندہ وہ ہے جو چیز کو دیکھ رہا ہے چیز کو دیکھ رہا ہے مشاہدہ کر ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو دیکھنے والے کی بات کو مان لیتا ہے دیکھنے والے کی بات کو مان, مان لیتا ہے اس نے نہیں دیکھا تجربہ اس کا نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جناب تجربے سے معلوم ہو جائے یا دیکھنے سے معلوم ہو جائے اس نے نہ دیکھا ہے ایسا ہوتا کہ نماز سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے نہ اس نے اس کا تجربہ ایسے اس پر شاید ہے لیکن وہ بزرگوں سے سن کے مان جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے مان جائے جیسے آج ہم ہیں نماز پڑھنے سے مسئلہ حل نہ ہو है? لیکن ہمیں قسم خدا کی یہ یقین ہے امام المبیا نے فرمایا مسئلے حل ہوتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ حل ہوتے ہیں ہماری <سؤال> نماز میں وہ حقیقت نہیں رہی ہماری نماز میں حقیقت نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حل نہیں ہوتے بندہ رب تبارک کو بتالا دین کا انکار شروع کر دے رب کے قرآن کا انکار شروع کر دے رب نے جو فرمایا کہ صبر کرو اور نماز صبر کرو نماز یہ دونوں چیزیں تمہاری مدد کرنے والی ہیں تو پھر ہم اس کا انکار کیوں کریں اور بندہ خود اندھا ہے کم از کم کسی دیکھنے والے کی بات ہی مان لے اس کا انکار کیوں کرے کسی میں نے نماز پڑھی ہے مسئلہ حل نہیں ہوا وظیفہ پڑھا آج لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنا ہے پڑھتے رہیں گے کئی سارے دن بعد میں کہ وہ تو مسئلہ حل نہیں ہوئے اب ہم کیا کریں بھائی خدا کے لیے تو یہ دیکھ بھی میرے اندر قصور ہے مجھے شکایت دینے کی رب تبارک بار کی بارگاہ میں اپنی شکایتیں رب کی شکایت کرنے کی, کی مجھے آگے کہہ رہے رب کی شکایت کر رہے ہیں میں نے رب کا نام لیا تھا تو مسئلہ حل نہیں ہوا مطلب کیا رب کی شکایت مجھ سے کر رہے میں کون ہوں ہماری کیا اوقات اگر ہم خود یہ کیوں نہیں سوچتے ہم کہ ہمارے ہی اندر قصور ہے ہم سے ہی پڑھنے میں کوئی خطا ہو گئی ہے ہم سے ہی پڑھنے میں جناب کو بات دائیں بائیں ہو گئی ہے ہم جناب اس کی شرائط کا خیال نہیں رکھ سکے یار یہ بتائیں آپ کو بندہ دوا کھاتا رہے ہیں دوا کھاتے ہوئے تو بار بار دوائی کھاتا رہے ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوائی ہی اثر چھوڑ جاتی ہے یہ بندہ دوا بھی کھاتا رہے ساتھ پرہیز بھی نہ کرے دوائی اثر چھوڑتی یا نہیں چھوڑتی اچھا یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار ہماری نمازیں جو ہیں جس طرح رب نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم ویسے نہیں پڑھ رہے تو اس لیے ہمیں وہ فوائد اور وہ ثمرات بھی حاصل نہیں ہو رہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں آج ہماری نمازوں کی مثال جو ہے نا وہ دو ہی چیزوں سے دی جا سکتی ہے یا دوائی کوہنا کوہنا کہتے ہیں پرانی کو دوائی پرانی ہو جائے تو وہ اثر نہیں کرتی یا پھر دوائی پرانی مطلب بندہ کھا کھا کھا کھا کھا کھا کے پھر دوائی اثر چھوڑ جاتی ہے ہماری نمازوں کا حال وہی ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اب اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ رب کا حکم ہے ہم اپنی عادت پوری کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز کیونکہ نماز تو گناہ سے روکتی ہے رب کا قرآن فرماتا ہے ایسے ثابت ہوا کہ ہم نماز کو عبادت جان کے نہیں پڑھ رہے ہیں نماز کو عادت کر کے پڑھ رہے ہیں نماز کی عادت ہوگی ہمیں پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر آئے اور پڑھے اور چلے گئے بتائیں ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز پڑھنے آتے ہیں ہم اپنے آپ میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں نہیں محسوس کرتے تو پھر ہم یقین کر لیں ہم نماز کو بطور عبادت نہیں بطور عادت پڑھ رہے ہیں بندہ رب کی بارگاہ میں بھی آئے کوئی بھی تبدیلی نہ آئے ہیں یار بندہ کسی گھر میں چلا جائے روح افزا پی لے تو اس کی روح میں بھی تھوڑی سی افزائش آ جاتی ہے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑو ایسے کیسے چلا جائے تو مطلب کیا ہے ہم نے نماز کو عبادت جان کے نہیں نماز کو عادت جان کے پڑھایا آئے اور عادت پوری کی اور چلے گئے انہیں سمجھ پڑ رہا ہے مسئلہ تو یہ حال آج ہماری نمازوں کا ہو گیا دوائی کوانی یا پھر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں دوا بھی کھا رہے ہیں ساتھ پرہیز نہیں کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ فلم بھی دیکھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کے چھوٹے ساتھ ہی نے آپ ٹی وی لگا لیا تو پھر ساتھ بندہ یہ بھی کہتا رہے یار نماز پڑھنے سے مولوی صاحب نے تو کہا تھا مسئلے حال ہو جاتے ہیں ہمارے کیوں نہیں ہوئے میں نے کہا مسئلہ تم تو نے خود ہی کھڑا کر لیا ٹی وی والا ہے ادھر نماز پڑھی ہو ساتھی ادھر لگے تم تو بتا پھر کیسے تجھے نماز کرنا فاؤ ہوگا بھائی دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ بندے کو پرہیز بھی شرط ہوتا ہے پرہیز بندہ نہ کرے اور کہے جی دوائی نفع نہیں دے رہی تو یہ تو غلط بات ہے بھائی دوائی پہ بندہ دوش نہیں دے سکتا نماز پہ بندہ دوش نہیں دے سکتا اپنے آپ کو دیکھے وظیفہ بندے نے پڑھایا اثر نہیں ہوا تو بندہ اپنے آپ کو دیکھے یار میں نے اس کی جو شرائط تھی وہ پوری نہیں کی تو رب بار کو تعالیٰ نے نماز اور صبر دو چیزوں سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہمارا کہ مسلمانوں پر اعتراضات ہو رہے ہیں تو یہ بھی پریشان ہوتے ہیں رب تبارک و تعالی نے نسخہ تجویز فرمایا تمہارے کہ تم نماز سے اور صبر سے مدد مانگو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو یا منو اے ایمان والو اس تعین و صلاح تم نماز سے اور صبر سے مدد مانگو ان اللہ صابدین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبر کی تین قسمیں صبر کی تین قسمیں سب سے پہلی قسم سبراسیت بندہ گناہ پر سبر کرے گناہ نہ کرے دوسری قسم سبر علل طاعت پر نیکی پر سبر کرے اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے سبر البت مصیبت. مصیبت پر سبر کرے آپ صحیح سے بتائیں آج ہمارے ہاں سبر کی ایک ہی قسم متعارف ہے وہ یہی کہ پریشانی آ تو سبر کر لے بندہ سے کے مرنے سے بھی بڑے والے سبر ہیں ان کے مرنے پر جو سبر کی جاتا ہے اس سے بھی بڑا سبر جو ہے وہ سبر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے